اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی گنٹ کی جو مصنوع اعمال ہیں اس میں سے کچھ ساتھیوں کے سامنے ذکر کر دیں نمبر ایک رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھنا نیند سے بیدار ہو کر نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پیرنا اور تین بار الحمد للہ کہنا اور پھر کل مت بلا الہ الہ الہ الہ محمد الَََلہ محمد رسول اللہ پڑھے اور پھر مصنون دعا الحمد للہ آباد ماتنہ وشور پڑے دوسری بات تہجد جب اٹھے تو مصنون اسکار جو تہجد کے بارے میں آئے ہیں ان کے بھی اہتمام کریں نمبر تین جب سو کر اٹھے وشواک کرے اور مسواک کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھنا سنت ہے تو مسواک کو سرہانے کے رکھ کے نیچے رکھنا مستقل سنت ہے اور اٹھنے کے بعد مسواک کرنا مستقل سنت ہے عوضو میں پیر مسواک دوبارہ کرنی ہوگی